سندھ میں سوہنا سائی کی جانب کافی سنی لوگ مائل ہیں کیا ان کے قائد رست ہیں اس کے سوہنا سائیں سوہنا سائیں کے ملفوظات غفاریہ ہمارے پاس موجود جس کا جی چاہے ملائظہ فرما لے آن کر یہ لوگ پکے سننی نہیں یہ خود کہتے ہیں کہ شیابی آجائیں جائیں دیوبندی بھی آ جائیں وہاں بھی آ جائیں سب ان کے ساتھ آ جائیں تو اس میں ان کو کوئی اعتراض نہیں ہوتا بلکہ ان کے ماننے والے خود اس بات کا دعوی کرتے ہیں کہ صاحب وہ ہمارے پیر صاحب جو ہے نا ان میں یہ تخصیص نہیں بلکہ ان کے ملفوظات بعض چیزیں بھی شمار اعتراضات ہیں اس میں اعتراضات قائم ہوئے اور دارالم امجدیا سے ان کے خلاف ایک مفصل فتویٰ بھی جاری ہوا کہ وہ ہمارے آپ جیسے سنی حضرات نہیں ہیں ان سے بچنا چاہیے